بسم اللہ محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین برادران خلاف سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو اور لیک ایک سو انتالیس ہے جوراد فلسیہ میں اس وقت ہمارے سلسلہ بار سے ایک سو چار سو ستانوے شروع صابر تک جلوس کی تعداد ہے اور ایک سو انتالیس اولاد فتح کامبر اولا فتح میں ایسا اول ملک جمبار میں لا الہ اللہ نمبر اڑتالیس اور اس میں جو ہے ایسا پیراگراف نمبر چار ہے ہاں پیراگراف نمبر چار ہے اس کا لا الہ الا اللہ آگے جو ہے لے سکا مجلیشن واحسہ مشر کل کی دس میں آپ لوگوں کو لہ لوشین کی توضیع ہو گئیں دو درس میں آش واہ و سمیع البشیر اس کی توضیع اور آشم شمیع کے بارے میں توجہ دیں گے تو ان جو لغات ہوا ہوا, ہوا ہوا اور کے معنی میں ہوا وہ ضمیر ہے اس کے معنی وہ اس کے مانا جاتا ہے تا وہ اس کا مانا جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے اسمی سمیع کے معنی پھیل سمیع یسمع و سم ان و سمان سے ہیں اور اس کے معنی سننا ہے ہاں جی تسم و استما کے معنی دہیان دینا غور سے سننا چپکے سے سننا کان لگا کر سننا اور سم آ جو ہے ساکھ شہرت کے معنی میں اور یہ سب معنی جو ہے القاموس الجدید میں لکھا اور سمیع ان صفت مشمبہ یعنی وہ ذات جو سننے کی قوت سے ہمیشہ متصف ہے سمیع یعنی ذات جو سننے کی قوت سے ہمیشہ متصف ہے ہاں جی اور ہر چیز کو سنتا ہے ہاں جی اور ہر چیز کو سنتا ہے ہر آواز کو سنتا ہے خواہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہاں جی اس کا خوابہ ہی جو ہے خفی کیوں نہ ہر آواز کو سنتا ہے اس کے لیے کوئی ایسی آواز نہیں جو وہ نہ سنتا تو لہ وہ ذات, سننے سننے سننے ہاں جی؟ ذات جو سننے کی قوت سے ہمیشہ متصف ہے اور دائمن سننے والا سمیع ہر آواز کو سننے والا خواہ آہستہ وکان خوشی کی صورت میں ہو یا بلند آواز سے ہو ہاں جی تو سمیع کے معنی ہے اس وہ ذات جو سننے کی قوت سے ہمیشہ متصف ہے اور دائمن سننے والا ہے ہر آواز کو سننے والا خواہ آہستہ ہو یا ہر خواہ سب کا کے سرج میں یا بلا سے تو یہ سمی کا یہ معنی جو ہے اصل سنت میں اور سمی کا یہ معنی بند آخر نے جو ہے جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا میں نے لکھا اور آسماء الحسنہ کی تشریحات ہے ایک کتاب ہے مکتاب میں اسباح کف امی دعا کی کتاب ہے اس میں آسما الحسنہ کی بھی تشریح ہے تو اس کتاب میں اس کتاب میں کے یہ معنی لکھا ہے سمی بے سامع سام یسمع السر والنجمہ و نظمہ ہاں جی سمیع اس ذات کو کہ اس سننے والے پاک ذات کو کہا جاتا ہے جو سنتا ہے سر و بالکل مخفی اور کانفوسی والی باتوں کو سنتا ہے سواون ان دا ہو چہرہ ولا اور اللہ کے نظی جو ہے اونچی آواز میں بولنا اور چپکے سے بولنا دونوں برابر ہے آہستہ خفیف آواز میں ول اور جہر ان دونوں برابر ہیں وہ کو سکوت اور آپ کسی بات کو بولیں تو بھی وہ اس کو سنتا ہے وہ سکوت چبھ رہیں تو بھی وہ آپ کے دل میں جو کچھ باتیں وہ بھی جانتا ہے ہاں جی اس کے لیے جو ہے سر اور نجوہ اور جہر اور خفوت نط و سکوت سب برابر ہے استاد کے لیے تو ایک معنی اس کا یہ ہے ان سمی سے مراد جو ہیں جی وہ سامے و سننے والی ذات جو ہماری مخفی و چپکے سے کرنے والی باتوں کو سنتی ہیں اس کے نزیک بلند آواز اور آہستہ آواز سب برابر ہے نیز جو ہے بولنا خاموش رہنا بھی برابر ہے کیونکہ وہ ذات پاک دل کی باتوں اور رازوں سے بھی آگا ہے اور یقن و سم ایسی کتاب لکھا ہے کہتے ہیں سم بان القبول ولیجاب اور کبھی سننے کے معنی قابل کرنے اور اجابت کے معنی میں اور اسی سے قول المسلی جب نماز گزار بولتے ہیں نماز کے اندر نماز گزار کر مسلم گزار کر سم اللہ لمن حمیدہ تو سمع اللہ لمن منحمد کا معنی کیا ہے جو ہم سرزے سے رکوع سے سر اٹھا کر بولتے ہیں سم اللہ لمن من حمدہ اے قبل اللّہ حمد من حمدہ و سجا اس کے معنی یہ ہے سمی اللہ یعنی اللہ نے قبول کر لیا علی حمد اس حساس کی حمد کو تاریخ کو جس نے اللہ کی حمد کی وہ سجا اور اس کی حمد کو اللہ نے قبول بھی کر لیا اس کے دعا کو قبول بھی کر لیا تو یہ معنی تو کبھی جو ہے سمع قبول کرنے کے معنی میں جیسے سمی اللہ علیہ من حمدہ. کا معنی کیا ہے سمیہ یعنی قبول کیا اللہ تعالی نے اس بندے کے حمض کو جس نے اللہ کی اور حمت کیا بھی رکو کیا اللہ میں سبحان رب العظیم کہہ کر اور اس حمد کو وسطہ وجہ والوں قبول بھی کیا تیسرا معنی یہ کہ القیلہ السمیع و العالم و سمیع کے معنی وہ ذات جو سنی جانے والی چیزوں کو جاننے والا عالم بالمسمعات تو مسمعات کیا ہے وہ الاسوات و الحروح مصنوعات وہ چیزیں جو سنی جاتی ہیں وہ آوازیں ہیں اور حروف ہیں ہاں جب کوئی لبس مثمن زید بول دیا تو یہ آواز ہے اس میں جو زا یا دالے وہ حروف ہے تو اللہ اللہ سمیع ہے یعنی جو ایسے آوازوں کو اور حروف کو جن سے جوڑ کر آواز کی شکل میں سامنے آتی ہیں ان سب کو سننے والا تو یہاں سمیع بیمان عالمی لہذا تجمہ اور کبھی اسم بے معنی قبول و اجابت کے معنی میں آتی ہیں اور اسی سے ہے نماز گزار کا یہ جمل عصم یا اللہ علیہ قابل یعنی اللہ نے اس بندے کا ہمت قبول کر لیا جو اس کی تعریف و حمد کرے اور اس ایجابت کی دعا کی اس کی دعا کی سجاوت کی یعنی جس نے اللہ سے قبولیت کی درخواست کیا ہاں اس کی وہ قبول کر لیا یعنی اس کی وہ درخواست جو ہے قبول کر لیا اس کی دعا قبول کیا آگے اور یہ بھی کہا گیا ہے جو یعنی وہ قلعہ آخر قلعہ اسمی سے مراد ہاں جی سننے جانے سنی سنی جانے والی چیزوں کا جاننے والا یعنی اسوات اور حروف کا جاننے والا یعنی اللہ جانتا کہ کس شخص اور زبان پہ کیا چیز جاری کہ اللہ کو چیز کا علم ہے یعنی سمیع یعنی جاننے والا ہاں جی بندے ان کو جاننے والا ہاں جی یہاں یعنی سننا والے میں اور, اور حروف کو جاننے والا اح کتاب ہے السنت والجماعت کے غالب دین نے لکھا کتاب خصوصیات آسماں اور میں کے نام سے اس میں فرماتے ہیں یہ اسم مبارک مبارکس قرآن مجید میں پینتالیس مرتبہ آیا یہ ان کی گنتی کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں مجھے خود گنتی کی فرصت نہیں ہوا ہاں جن میں سے تین یہ ہیں قرآن میں کچھ سینتالیس پینتالیس مرتبہ جن میں تین یہ ہیں نمبر ایک ہاں جی رب ناتب الن کا انتم ہاں جی رب بنا تصرۂ بقراء نمبر دو سو بتیس ہے یہ پروردگار ہم سے قبول الحرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے اس میں علیم کے ساتھ ہے ہاں جی ہمارے دعا میں سمیع البشیر ہے دنیا علیم کے ساتھ ہے سمیع العلیم سمیع سم علیم کے ساتھ جمع ہوا تو سمیع العلیم بھگوا اور دوسرے ادوا اللّہ سمیع العلیم وہ اللہ نہیں سلح معدہ نمبر جو ہے چھہتر ہے سرحِ معاہدہ نمبر چھہتر ہے اس میں فرماتے ہیں اللہ سمع والم اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اس میں بھی جو ہے سمیع علیم کے ساتھ جمع ان دونوں ہاتھوں میں سمع علم کے ساتھ جمع ہو چونکہ سمع ابھی سمیع بھی اللہ کے آسما علمیہ میں سے یعنی سننا سننے کے ذریعے سے وہاں ہاں سنی جانے والی ساری چیزوں کا علم ہو جاتی ہے اس لیے اس کو آسمۂ علمیہ میں شمار ہوتے ہیں اس لیے جاننے کے والے میں بھی آیا عرب استعمال کرتے ہیں جاننے کے معنی میں جیسے آپ کو پہلے مثالیں دیتے تیسرے سر سورہ نہ نمبر اٹھائیس ان اللہ سمیع البشر اس میں سمیع اور بصیر دونوں البتہ ہمارے دعا اسمی البصَََََََََل الم کے ساتھ ہے اسماعلام کے بغیر ہے ان اللّہ السمى البشي بے شا اللہ سننے والا دیکھنے والا تو اسمي کے بارے میں يہ تعداد يہ جيے كتابِ اصما الحسن خرصيہ اسماعل حسنيں پيج نمبر دو سو چوراسی ہے دو سو چوراسی تو اسمي جل, جل جلال کی شان یہ ہے اللہ جو اسمی ہے ہاں جی اللہ جو اسمی نے اللہ تعالیٰ کے اس میں آسمائے اور حسنہ میں شیک ہے جس کے ساتھ جل جلالو لکھا اسمی جل جلالو اللہ جو سننے والا ہے تو اللہ کے سننے کے معنی میں اس کتاب میں کچھ نقات اچھی نکات لکھا ہے کتاب حوثیت اسما میں اسمی جل جلال شان یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں فرشتوں جنات اور حیوانات میں سے ایک ایک کے آواز وہ اس طرح سنتے ہیں گویا باقی سارے کائنات خاموش ہے اور صرف وہی ایک گفتگو کر رہا ہے نہا تاریخ رات میں سنگ سیاہ پر چلتی ہاں جی نہ تاریخ راہ میں سیاہ پتھر پر سنگ سیاہ پر چلتی چونٹی کے چلنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ہاں جی چونٹی کی جو ہے سیاہ ہاں جی ہمارے جو ہے ہاں جی نہا تاریخ رات میں نہا تاریخ رات میں سنگ کے سیاح پر سیاہ پتھر کے اوپر چلتی چونٹی کی چلنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اسے کتاب خرشید اصمت صفحہ نمبر دو ساٹھ ستاسی پہ یہ جملہ لکھا اور آ گیا جل جلالو اللہ تعالیٰ کے اسم الحسنہ میں سے السمی وہ ذات ہے جو اپنی تمام معلومات کی دعاؤں اور ان کے الفاظ کو سننے والا ہے تمام معلوقات کے دعاؤں اور, دعاؤں اور الفاظ کو سننے والا چاہے وہ معلوقات اجتماعی طور پر دعا مانگے ہزاروں سے کروڑوں لوگ ایک جگہ پر ہیں. ہاں جی جم ہو کر ایک ساتھ اللہ سے دعا مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ سب کی الگ الگ سنتا ہے ایسا سنتا ہے کوئی کہ ایک بندے نے الگ تنہائی میں اللہ سے گفتگو کیا ہے اللہ سے دعا مانگ اس طرح سب کا ایک ساتھ سنتا ہے کتنا عظیم اللہ ہے یعنی اگر دو, برے جذبات دنیا کے چھاستا میں ساتھ عرب کے قریب انسان ہے یہ سب جو ہیں ایک ساتھ جب ایک جگہ پر جمع ہو کے ساتھ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی مختلف حاجتیں مانگیں اور مختلف زبانوں میں مختلف زبانوں میں مختلف حاجتیں مانیں تو اللہ تعالیٰ کی قوت ہے سما جو ہے ایسے عظیم سم ہے اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ ہر ایک شگ تنہائی میں اللہ سے گفتگو کی اللہ کو پکارا اور اللہ نے اس کی دعا سن لیا ایسی کیفیت یعنی پوری نو انسانی جم ہو کے ایک ساتھ دعا کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کا اس طرح سنتا ہے گویا کہ اس کو اس نے اکیلا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی اکیلا اللہ کو جو ہے اپنی حجرتیں پیش کریں یادیں یا اللہ وہ ذات ہے جو اپنی تمام معلومات کی دعاؤں اور ان کے الفاظ کو سننے والا چاہے وہ معلومات اجتماعی طور پر منگیں سب ایک ساتھ منگیں یا انفرادی طور پر باوجود ہے کہ ان کی زبان اور ان کے الفاظ الگ الگ ہوں کوئی مجسمہ ایک بلتی بلتی زبان میں دعا کریں پنجابی پنجابی زبان میں سندھی سندھی زبان میں پٹھان اپنی زبان میں ہاں جی انگلش والے اپنی زبان میں فرانسیسی اپنی زبان میں ترکی اپنی زبان میں فارسی اپنی زبان میں ہر انسان اپنی اپنی زبان میں الگ الگ اللہ سے مانگیں دعا کریں سب کا سنتا ہے اور ایسا سنتا ہے جیسے ہر ایک کا الگ الگ تنہائی میں سن کہ نازیم اللہ تو مختلف زبانوں میں مختلف معلومات اس کو پکاریں تو ایک ہی وقت میں ساری معلومات کی سن سکتا ہے اور جو چیز دل میں خیالات کی شکل میں ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی ہاں جی فرما رہے ہیں ہاں جی اور اسی کو فرما رہے ہیں کو کہ لما یا لمافِ قائل یا لمع قلب لائل قبل یقولہ کہنے والے کے کہنے سے پہلے جو کچھ بھی اس کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے اور کہنے والا اپنی بات کہنے سے سازش ہو کہنے والا دل میں بات ہے لے کے انہیں سازش ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بات بھی جانتے ہیں تو یہ آپ پر میرے اللہ تعالیٰ ہاں جی اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے ہاں جی یہ باتیں بھی کتاب خوشیات ہے اسماعی جو حسنا کا پیج نمبر دو سو انانوے ایک نوے ایٹی نائن ہاں جی تو یہ عظیم اللہ ہے جو کہ سنتا ہے زین گراہ میں ہم یہ سوچیں میں کمرے میں آ گلا کان میں ایئر فون ڈال کے ہاں کوئی غلط چیز سنا ہو گانا سنا کوئی فاسٹ چیز سنا ہو سناؤ بری باتیں سنو. آپ یہ سوچتے میں نے کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے کمرے میں میں اکیلا ہوں تو کوئی نہیں سنتا ازان گرام ایسا نہیں ہے آن ہاں انسانوں سے تو آپ یہی چھپا سکتے ہیں اس طرح کمرے میں تو نہ ہے کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے تو باہر کوئی نہیں سنے گا لیکن آپ اور میرا اللہ ہاں جی یوں سمجھو اسی ایئر فون کو اللہ سنے پہلے اللہ سنے پھر آپ سن رہے ہیں ایئر فون کو پہلے اللہ سنے پھر آپ سنیں اس کی کیفیت یہ ہے تو میرا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے ہاں جی آپ اور میری دعاؤں کو بھی سننے والا ہے فریادوں کو بھی سننے والا ہے ہاں جی ہم جو بھی اللہ کی درگاہ سے آجیوزی سے جو بھی مانتے ہیں ان تمام دعاؤں کو سننے والا ہے خواہ دل ہی دل میں دعا کریں خواہ زبان سے اونچی الفاظ میں یہ سب سنتا ہے اللہ تعالیٰ ہاں جی سب سنتا اور سب کا سنتا ہے اور سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب مستاد دیکھیں تو آپ کی حاجتیں پورا کرتا لہذا جذا گرامی اللہ سننے والا یہ بات ذہن میں رہیں اور جب بات کرتے ہیں تو ہوش سوچ سمجھ بات کریں اللہ سن رہا ہے غلط بات نہ کریں اللہ سن کہ ہیں کیا اللہ کے غلط بات کر سکتے ہیں اور جب اللہ سے غلط بات نہیں کہہ تو اللہ سن رہے ہے اللہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ہم ہمیشہ اللہ کے سامنے ایک عالی کائنات اللہ کے سامنے میں آپ سے پہلے اللہ کے علم علم حضوری کائنات کے بارے میں پوری کائنات اللہ کے سامنے جس طرح آپ کے اپنے ذات کے سامنے پاس آپ حاضر ہیں اس طرح اللہ کے سامنے تمام کائنات حاضر ہیں لہٰذا سب کی باتیں سنتا سب کی حاضرتیں سنتا ہے سب کی اچھی بوری ہر بات وہ سنتا اس سے چھپ کر کوئی موجود کوئی بات نہیں کر سکتا تو زین کرامی اس نوطے کو سمجھنے کی کوشش کریں